الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدوا أن محمدا عبده ورسوله سلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهذه واستنى بسنته اليوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفقاه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعذه يا بني لا تشرك بالله ان شرک لد المَََََََََنعظم اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی وصيت جو بیان کی ہے لقمان حکیم کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصيت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالى کے ساتھ شرک نہ کرنا اس سے پہلے كيا ہے میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ اللہ نے لقمان حکیم کو حکمتیں دے رکھی تھى اس کے بعد ان کی وصیتوں کو اللہ رب العلام نے بیان کرنا شروع کیا تاکہ جو وصیتیں آ رہی ہیں بڑی حکمت اور دانائی پر مشتمل ہیں اور بڑی اہم وصیتیں ہیں پڑھتے ہوئے وصیتوں پر انسان کا دھیان ہونا چاہیے ان وصیتوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس پر انسان کو عمل کرنا چاہیے تو سب سے پہلے وصیت حس الاقمان کی جو اللہ رام بیان کی ہوئی ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ عیدقاقما البنی اور جب لکمان نے اپنے بیٹے سے کہا واضح کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے کیا بو نہیں اللہ تو شرک باللہ اے میرے پیارے بیٹے میرے برخوردار میرے نور نظر میرے جگر گوشہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا ان الشرک کا ظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے اولاد کی تربیت یہ اولاد کا ماں باپ کے اوپر حق ہے اور یہ ایسا حق ہے جو والدین کو ادا کرنا ضروری ہے اور بچوں کا حق والدین کے اوپر پہلے عائد ہوتا ہے اور علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن پہلے ماں باپ سے سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے بچوں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا اور بچوں سے بعد با... میں سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے والدین کا حق ادا کیا یا نہیں کیا تو یہ بچوں کی دینی تربیت ان کی عقلی اور روحانی اور دینی اور علمی تربیت یہ بچوں کا ماں باپ کے اوپر حق ہے لہذا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ اولاد جہاں اللہ رب العامین کی طرف سے میرے لیے نعمت ہیں اور دنیا کی زینت ہیں وہیں ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ رب العامین کی طرف سے ہمارے لیے امانت بھی ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچائیں اللہ تعالی کے ارشاد آلودین عام نق و انفس کم اہلی کم اے لوگوں ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اپنے اولاد کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانا کیسے بچائیں گے جہنم سے انہیں دین کی تعلیم دے کر کے شرک سے دور رکھ کر کے اسلام کی نصیحت کر کے اور دین پر انہیں عمل کرا کے اور ان کے لیے اچھا قدو اور اچھا نمونہ بن کر کے ہمیں اپنے اہل و عیال کو بال بچوں کو سب کو جہنم سے بچانا ہے انہیں توحید کی تعلیم دینا ہے قرآن کی تعلیم سنت کی تعلیم اخلاق کی تعلیم اور اس طریقے سے آداب کی تعلیم ان تمام چیزوں کی تعلیم میں سب سے پہلے جو تعلیم ہے وہ توحید کی تعلیم ہے اسی لیے رخمان حکیم نے سب سے پہلے یہی وصیت کی اپنے بیٹے کو کہ اللہ ابامین کے ساتھ شکر نہ کرنا اس طریقے ص اللہ ابام نے حکم دیا کہ وہ امراحل کا بصلاط وصبر علیہ اپنے اہل کو اہل ویال کو نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہو ڈٹے رہو خود بھی نماز پڑھو اور اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو اور انہیں نماز پڑھنے کی تلقین کرو اس طریقے ص اللہ ابام فرمائی وسیع اللہ عفی اولاکم اللہ ابرآمن تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کس چیز کی وصیت کہ اولاد کی دینی تربیت کریں اولاد کے حقوق ادا کریں جو ان کے حقوق ہیں چاہے مرنے کے بعد جو مال کے اندر ان کا حق بنتا ہے وہ بھی اور ان کی زندگی میں بھی ان کے جو حقوق بنتے ہیں وہ بھی تو اولاد کا جو حق ہے ماں باپ کے اوپر یہ بہت پہلے عائد ہو جاتا ہے ماں باپ کے اوپر اور ماں باپ کا حق ماب... اولاد پر بعد میں عائد ہوتا ہے اسی لیے شادی کرنے سے پہلے انسان کو اچھی بیوی تلاش کرنا چاہیے جو نیک ہو دیندار ہو اگر وہ نیک ہوگی دیندار ہوگی تعلیم یافتہ ہوگی تو بچے بھی اس طریقے سے ہوں گے اس لیے دین کو ترجیح دینے کے لیے کہا گیا بچے جب بچے کی ولادت ہو ساتویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے اس کا نام رکھا جائے بہترین نام ان تمام چیزوں کا اثر پڑتا ہے بچہ جب بولنا شروع کرے اسے اللہ کا نام سکھائیں کلمہ اسے سکھائیں نبی کا نام سکھائیں صحابہ سے محبت کرنا سکھائیں اچھی باتوں کی تعلیم دیں یہ بہت ضروری جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی جائے اس طریقے سے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں کیونکہ جسمانی تربیت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہے لیکن دینی تربیت کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ والدین اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں الو عیال کو بھی بچائیں نماز پر قائم رہیں بچوں کی کے بارے میں وصیت کی اللہ رب العالمین نے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سنی ان ان کا حق ادا کریں جو ان کا حق ہمارے اوپر دینی تربیت وہ حق ہم ان کا ادا کریں اس طریقے سے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت آج اولاد کے بگڑنے میں جہاں بہت سارے اسباب ہیں انہی میں سے ایک اہم سبب والدین کی کوتاہی بھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے رہنمائی نہیں کرتے ان کی دینی تربیت نہیں کرتے جس کی بنا پر بچے بگڑ جاتے ہیں اور بچے خراب ہو جاتے ہیں بعد میں والدین شکایت کرتے ہیں کہ بچہ میرا خراب ہو گیا میری بات نہیں مانتا ہے تو جب ہم نے بچپن میں اس کا حق ادا نہیں کیا تو بڑا ہونے کے بعد بھی وہ ہمارا حق کیسے ادا کرے گا اور تربیت بچپن سے ہوتی ہے شروع سے ہوتی ہے جیسے کوئی پودا ہوتا ہے بچپن ہی سے یعنی شروع ہی سے اس کو پانی دیا جاتا ہے بڑے ہونے کے بعد جب وہ درخت ہو گیا تناور بن گیا اس کو آپ کتنا بھی پانی دیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا اس کی شاخ کو اس کی ڈالی کو اس کی ٹہنیوں کو جھکانا چاہیں گے نہیں جھکا سکتے لیکن اگر وہ چھوٹا ہے پودے کی شکل میں ہے تو آپ جدھر اس کو موڑنا چاہیں ادھر موڑ سکتے بچے کی مثال ایک تختہ سیاہ کی ہوتی ہے بلیک بورڈ کی ہوتی ہے کہ اس بلیک بورڈ پر آپ جو لکھنا چاہیں جو خالی ہے بلیک بورڈ اس پر آپ سب کچھ لکھ سکتے ہیں اگر اچھی باتیں لکھیں گے تو اچھا فائدہ ہوگا بری باتوں کی تعلیم دیں گے لکھیں گے تو برا اس کا نقصان ہوگا تو اس طریقے سے جیسے بلیک بورڈ خالی ہوتا ہے پہلی بار اس پر لکھنا آسان ہوتا ہے دوبارہ لکھنے کے لیے مٹانا پڑے گا پہلی بار آپ بڑی آسانی سے لکھ سکتے ہیں اس لیے جب بھی بچوں کو تعلیم دیں بچوں کی تربیت کریں تو صحیح اور اچھی اور خالص تربیت کرے دینی ایسا نہ ہو کہ ان کو جھوٹے قصے سنا کر کے جھوٹی تربیت کر کے جھوٹ بول کر کے نہیں یہ سب اس کا بعد میں ریئیکشن ہوتا ہے اس کا غلط اثر پڑتا ہے اس لیے شروع ہی سے انسان کو بچوں کی صحیح تربیت دینی چاہیے اللہ حربلام نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ کتنے قصے بیان کیے ہیں صحیح قصے ان قصوں کو بچوں کو سنایا جائے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں ان حدیثوں کے اندر آپ نے کتنے قصے واقعات بیان کیے ہیں جو سچے واقعات ہیں ان کو سنایا جائے جھوٹے قصے سنا کر کے جھوٹی باتیں سنا کر کے بچوں کی دینی تربیت نہیں کی جا سکتی ہمارے لیے قرآن اور حدیث الحمد دونوں کافی ہیں اور ان کے اندر جو کچھ بیاں بیان کر دیا گیا ہے وہ بچوں کی تربیت کے لیے ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے یہ بہت بڑی ذمے داری ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کریں اولاد کی تربیت کریں بہت بڑی ذمے داری اللہ اور کیسر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کلکمرعین و کلکم مسعول عمریت ہی تم میں سے ہر آدمی رائ ہے نگہدان ہے ذمے دار ہے اور ہر آدمی سے کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا و امام وہ مشہور عن رویت ہی جو کسی ملک کا حکمراں ہوتا ہے امام ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے وہ نگہبان ہے رائے اور ذمہ دار ہے اس سے اس کی ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا اگر بادشاہ عدل انصاب کے ساتھ کام لے گا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں سے جگہ دے گا اور اگر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن وہ جواب دہ ہوگا اس لیے عدل انصاب کے ساتھ رعایٰ کے حقوق ادا کرنا چاہیے اور ریایہ کو بھی چاہیے کہ اپنے بادشاہ کے حقوق ادا کریں اور فی اہل ہی وہ اور جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے وہ اور اس کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا والمراۃۃ فی بزو جی اور جو بیوی ہوتی عورت وہ اپنے شوہر کی گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے وہ مسعورۃعن ریتحا اور وہ اپنے اس کی رعایا اپنی اس کی رعایا کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا شہر کے مال کے بارے میں شہر کے گھر کے بارے میں جو اس کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا بالخادم عرائن فیمال سید ہی اور جو نوکر چاکر ہوتے ہیں خادم ہوتے ہیں غلام ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کے مال کے بارے میں ذمہ دار ہوتے ہیں وہ مشغول عنویت ہی اور انہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ فق القمرائن آگاہ ہو جاؤ سن لو کان کھول کر کے تم میں سےر آدمی نگہبان ہے ذمہ دار ہے وہ کل وکو عن نوعیت ہی اور تم میں سر آدمی سے اس کی کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہر آدمی کی ذمہ داری اور ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے بادشاہ کی ذمہ داری ہے حاکم وقت کی ذمہ داری ہے ایک عالم کی ذمہ داری ہے گھر کے جو مالک ہو تو ان کی ذمہ داری ہے جو اسکول کے ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ ہوتی ہے جو کسی کمپنی کے مالک ہیں ان ہوتی ہے سب کے ہر آدمی سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ہر آدمی اپنی ذمہ داری کا کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا اور ہر انسان اگر اپنی ذمہ داری ادا کر لے تو دنیا کے اندر جو بدامنی ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن مشکل یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا دوسروں کی ذمہ داریوں پر انگلیاں اٹھاتا ہے سوال اٹھاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے بادشاہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا حالانکہ وہ خود گھر کا مالک ہے گھر کا ذمہ دار ہے اور اپنے گھر کی ذمہ داریاں جس کے کندے پر ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا اور دوسروں کی ذمہ داریوں کے بارے میں تو دخل کرتا ہے دخل اندازی کرتا ہے اور ٹانگ لڑاتا ہے اپنی ذمہ داری خود ادا نہیں کرتا جبکہ دوسروں کی ذمہ داری کے بارے میں اسے سوال نہیں کیا جائے گا آدمی اپنا نگہ بہانا اپنا ذمہ دار اور جس کے ماتحات ہیں اس کی ذمہ داری اس کی ہے دوسروں کی انسان کی نہیں ہوتی تو انسان اگر خود اپنی ذمہ داری کر لے انسان جو ذمہ داری اللہ نے اسے دی ہے تو دنیا کے اندر امن امان رہے گا سکون رہے گا چین رہے گا سب کے حقوق کی ادائیگی ہوگی کسی کو شکوا اور شکایت کا موقع نہیں ہوگا لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے اور دوسروں کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے کہ ایسا نہیں وہ ہے ایسا کرتا ہے فلاں ایسا کرتا ہے حاکم وقت ایسا کرتے فلا ذمہ دار ایسا کرتا حالانکہ ہماری جو ذمے داریاں ہیں جو کمپنی کی طرف سے یا انسان جہاں کام کرتا اس کی طرف سے یا گھر کی ذمہ داریاں انسان ان کو ادا نہیں کرتا تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے دوسروں کی ذمہ داریوں کے بارے میں سے سوال نہیں کیا جائے گا اس سے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہر انسان ہر مسلمان اس بات کو سمجھ لے تو آج جو بھی دنیا کے اندر بدمنی ہے اور اختلافات ہیں لڑائی جھگڑا ہے وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی تمہاری فرمایا تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنی بڑی امانت ہے اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمائی ان <سْتَرْعَاه> کہ اللہ کلرآ کے اللہ پوچھے گا ہر اس شخص سے ہر ذمہ دار سے جو اللہ نے اسے رعایت عطا کی آ اس نے اپنے رعایا کے حقوق کا خیال رکھا ان کا خیال رکھا یا ان کو ضائع و برباد کر دیا حت تیس الرجولو اناہل بیتی ہی یہاں تک کہ آدمی سے اس کے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا سو ترمیدی کی صحیح روایت اس طریقے سے اللہ کے سرف حما کفاظ عثمن میقوت یہ صحیح مسلم کے روایت ہے آدمی کے برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے گنگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو اس کے ماتحت ہیں ان کو ضائع و برباد کر دے جن کا نانفقہ اور خرچ اس کے ذمے ہے ان کو بائے کا حق ادا انہیں ضائع اور برباد کر دے ان کی دینی تربیت نہ کرے ان کے حقوق کا خیال نہ رکھے یہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے آج دیکھیں کیا لوگ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں اپنے بچوں کے تعلق سے اپنے ماتحت کے تعلق سے کیا لوگ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں اگر وہ نہیں ادا کرتے تو گنہگار ہونے کے لیے ان کے لیے یہ بات کافی ہے جیسا کہ مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جدید ہے مامنا اب دین اور ایتم یموت یوم یموت وہ بغاز سنت ہی اللہ حرم اللہ علیہ جن کی جس بندے کو بھی اللہ رب العالمین رعایت ادا کرتا ہے اور جب اس کی وفات ہوتی ہے تو اپنی رعایا کے اس بارے میں وہ یعنی ان کے حقوق ادا نہیں کیا ہوتا ہے وہ دھوکہ دیتا ان کو ان کی حقلفی کرتا ہے دھوکہ دہی کا شکار ہے دھوکا کرتا اپنے ان کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ حرم اللہ علیہ جنا تو ایسے آدمی کے اوپر اللہ ابام جنت کو حرام کر دیتا تو جو ماتحت ہیں جو رعایا ہیں ان کے بارے میں ان کی حق تلفی کرنا ان کو ان کو دھوکہ دینا ان کی تربیت نہ کرنا یہ جنت سے محرومی کا ذریعہ اور سبب ہے اس طریقے سے ایک حدیث مانبی نے فرمایا کہ مامن اب دن اللہ عرت فلم بنسیحا جس بندے کو اللہ ابامن رعایا طا کرتا ہے اور اس کو نصیحت نہیں کرتا اس رعایا کو لم اجدید رائےت الجنّا وہ جنت کی خوشبو سے نہیں ملے گی یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے تو ان ساری حدیثوں کا قرآن کی آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کی تربیت پر دھیان دینا چاہیے اگر ہم ان کی تربیت کریں گے تو اس کا خود ہمیں فائدہ ہوگا اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے اعمال کے اور نیکیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد ہی ملتا رہتا ہے صدقطم جاریہ اولدنصََ عل الم اب او قعلٰ صلی اللہ علیہ و سلم صدق جاریہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے یا نفع بخش علم جو چھوڑ کر کے جاتا ہے تو اگر ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی دینی تربیت کی تو جو بھی وہ دعا کریں گے نیک اعمال کریں گے اس کا ثواب ماں باپ کو ملے گا تو بچوں کی دینی تربیت کا فائدہ انسان کو دنیا کے اندر بھی ملتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ملتا ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اے اللہ ابامن کسی بندے کے مقام کو اونچا کرتا ہے تو بندہ کہتا میں نے کچھ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کی ہے تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ ابامن کیا کرتا ہے اس کے مقام کو اونچا کر دیتا ہے تو یہ اگر اچھی تربیت کریں گے نیک نامی ہوگی دین پر قائم رہیں گے صدقات و خیرات کریں گے اور جو بھی نیک کام کریں گے اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا کیونکہ وہ ان کی تربیت کا ذریعہ بنے اور دین پر استقامت کا ذریعہ بنے اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد ان کی اچھی تربیت کی دینی تعلیم دی دین سکھایا تو وہ سبب اور ذریعہ بنے اس لیے مرنے کے بعد بھی جو بھی وہ نئے کام کریں گے اس کا ثباب ماں باپ کو ملے گا اور اللہ رب العالمین نے سورہ کہاف کے اندر خزیر علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ بیان کیا ہے کہ جو جس بستی سے گزر ہوا ان کا تو وہاں پر جو یتیم بچے تھے اور ان کی دیواریں اس کے نیچے خزانہ تھا اور وہ دیواریں گرنے ہی والی تھیں اور جب وہ گر جاتی تو خزانہ باہر آ جاتا تو حضرت خزر علیہ السلام نے کیا کیا اس دیوار کو کھڑی کر دیا سیدھی کر دیا کیوں کیا اس کی وجہ بیان کی وہ کان ابو ہما ان کے جو والد تھے بہت نیک تھے تو دیکھیے نیکی کا اثر کس طریقے سے ہوا اور امام نے کثیر رحمتہ اللہ نے بیان کیا ہے کی ان کی پشتوں میں کوئی دادا یا پردادا کوئی نیک تھے اس کا فائدہ بچوں کو ملا کہ جو دیوار گرنے والی تھی اللہ رب العالمین نے ان کی طرف وہی کر کے اس دیوار کو صحیح کرا دیا اور خزانہ محفوظ کر دیا مال بھی بچ گیا ان کا اور اس دینداری کا بچوں کو فائدہ ہوا تو جو انسان اپنے بچوں کی دینی تربیت کرتا ہے اس کا مال بھی بچتا ہے اور اس کی دین اور بچے دیندار بھی بنتے ہیں کیونکہ اگر بچوں کی دینی تربیت نہ کی جائے آپ مال کتنا بھی چھوڑ کر کے چلے جائیں وہ مال چند مہینوں کے اندر چند سالوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ بچے کو نہیں معلوم کی اس میں کن کا حق ہے اللہ کے حقوق کیا ہیں نہ وہ رحمی کرتا ہے نہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے نہ غریبوں کا حق ادا کرتا ہے مال میں وہ عیاشی کرتا جہاں چاہتا ہے مال خرچ کر دیتا ہے فضل خرچی سے کام لیتا اور اس کا سارا مال تباہ و برباد ہو جاتا ختم ہو جاتا ہے تو اگر انسان اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے گا تو اس کے مال بھی محفوظ رہیں گے جائیداد بھی جو چھوڑ کر کے جائے گا محفوظ رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کے اندر بھی اس کو فائدہ ہوگا اور اس کا نفع ملے گا تو بہت ضروری ہمارے لیے کہ ہم بچوں کی دینی تربیت کریں یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر ہمارا حق ان کے اوپر بعد میں عائد ہوتا ہے جب وہ بڑے ہو جائیں گے اس لائق بنیں گے تب ہمارا حق ان کے اوپر عائد ہوتا ہے اور ان کا حق ہمارے اوپر تو بہت پہلے عائد ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ان کی ولادت سے پہلے ہی عائد ہو جاتا ہے جیسا کہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی ایک عالم کے پاس اپنے پانچ چھ مہینے کے بچے کو لے کر کے گئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ مجھے بتائیے اپنے بچے کی میں کیسے تربیت کروں تو عالم نے کہا کہ بھائی اس کی تربیت کا وقت نکل گیا ہے تو وہ والد بہت, بہت پریشان ہوا ابھی پانچ چھ مہینے کا بچہ ہے اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا وقت نکل گیا تو عالم نے ان کو سمجھایا کہ شادی سے پہلے نیک اور دیندار خاتون تلاش کرنا چاہیے بچے کی ولادت و اچھا نام رکھنا چاہیے اس کا عقیقہ کرنا چاہیے جیسے جیسے بچہ بڑا ہو اس کو دین کی تعلیم دینی چاہیے بولنا شروع کرے اللہ تعالیٰ کا نام سکھائیں اس طریقے سے انہوں نے اس باپ کو سکھایا کس طریقے سے بچے کی تعلیم دی جاتی تربیت کی جاتی ہے تو بچے کی تربیت کا مرحلہ اس کی ولادت نہیں بلکہ شادی کے وقت ہی سے بلکہ شادی سے پہلے شروع ہو جاتا ہے کہ اسے جیسے لڑکے کو چاہیے کہ اچھی بیوی تلاش کرے ایسی بیوی کے یا لڑکی کے جو گھر والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اچھے شوہر کو تلاش کرے جو نیک ہو اور دیندار ہو ایسا نہیں کسی لڑکی دیندار ہونی چاہیے لڑکا بھی دیندار ہونا چاہیے دونوں دینداری ہی کو ترجیح دینی چاہیے کیونکہ خوبصورتی اور مال حسب و نصب یہ ساری چیزیں خوبصورتی تو انسان کی ختم ہو جاتی ہے مال بھی انسان کا اللہ کے ہاتھ میں ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو چھین لے اور اس طریقے سے خوبصورتی چند سالوں تک رہتی ہے بڑھاپے میں سب برابر ہو جاتا ہے تو دینداری انسان کے ساتھ باقی رہتی ہے. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ انسان کو دینداری کو ترجیح دینا چاہیے تو یہ انسان اگر اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے گا تو اس کا فائدہ انسان کو دنیا کے اندر بھی ملتا ہے اور اس طریقے سے جو امانت اللہ کی ہے گویا کہ اس نے امانت کا حق ادا کیا تو یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کی کس طریقے سے تربیت کی شرک سے کس طریقے سے انہیں تلقین کی کہ میرے بیٹے شرک نہ کرنا نصیحت یہ بھی ایک طریقہ ہے ایک ذریعہ ہے بچوں کی دینی تربیت کرنے کا کہ ان کو نصیحت کی جائے پیار سے محبت سے ان کو سمجھایا جائے اس طریقے سے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ انسان بچوں کے لیے نمونہ بنے اکثر والدین بچوں کے لیے صحیح نمونہ نہیں بن پاتے بچوں کے سامنے غلط کام کریں گے جھوٹ بولیں گے بیڑی پئیں گے سگریٹ پئیں گے بچوں سے کہیں گے بیڑی جلا کر کے لاؤ سگریٹ جلا کر کے لاؤ بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور اس طریقے سے غلط باتیں کریں گے تو ظاہر بات بچہ ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اور بچے کے لیے ماں باپ آئیڈیل اور نمونہ ہوتے ہیں اس لیے بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنی تربیت کرنی پڑے گی اپنی صلاح کرنی پڑے گی بچوں کی صلاح کرنے سے پہلے اگر ہم دیندار نہ ہوں بچے ہمارے دیندار بن جائیں ایسا نہیں ہو سکتا جو انسان بوتا ہوئی کاٹتا ہے جو بوئے گا انسان ہوئی کاٹے گا اس لیے سب سے ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے انسان خود دین پر قائم ہو اور بچوں کے لیے اسوار خودوا اور نمونہ ہو اس طریقے سے ززر و تفیق بھی ہے کہ بچوں کو ڈانٹا جائے بلکہ دس سال کے بچے ہو جائیں نماز نہ پڑھے مارنے کا حکم دیا گیا شریعت کے اندر بچوں کو اچھے اور سچے واقعات سنائے جائیں تو بہت سارے طریقے ہیں بچوں کو دینی تربیت کرنے کے اور انہیں قرآن یاد کرائے جائے حدیثیں یاد کرائی جائیں دینی تعلیم دی جائے یہ سارے ذرائع ہیں اسباب ہیں جس کے ذریعے سے ایک انسان اپنے بچے کی دینی تربیت کرتا ہے تو سب سے پہلی وصیت جو انہوں نے بیان کی ہے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ماں باپ کو سب سے زیادہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کی دین کی تربیت کریں اور اپنے بچوں کو شرک سے روکیں توحید پر قائم رکھیں دین پر قائم رکھنے کی ان کو وصیت اور نصیحت کریں یہ بہت زیادہ ضروری ہے انہوں نے جو وصیت کی تھی یہ پہلی وصیت تھی کہ لاتشری بلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا شرک میرے بھائیوں بہت ہی خطرناک چیز ہے اور شرک کے معنی ہوتے کسی کو شریک بنانا لغت کے اعتبار سے شرک کے معنی ہوتے کسی کو شریک بنانا کسی کو سازی بنانا پارٹنر بنانا اس کو جو ہے شرک کہا جاتا ہے ہر آدمی ہر مسلمان شرک کو برا کہتا ہے شرک کو برا مانتا ہے ہر انسان کہتا ہے کہ شرک نہ کرو ہر مسلمان حتیٰ کہ وہ بھی جو شرک کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ شرک بہت خطرناک جرم ہے شرک کرنے والے کے لیے مغفرت نہیں ہے شرک کرنے والے کے لیے جہنم ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ شرک بھی کرتا ہے تو شرک کا مطلب کیا ہے اصل میں شرک کا مطلب نہ جاننے کی وجہ سے لوگ شرک کا انتخاب کرتے ہیں تو شرک کہتے کسے میرے بھائیو شرک لغت کے اندر کہا جاتا ہے کسی کو شریک بنانا پارٹنر بنانا اور شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اس کی روبیت میں اس کی عصما اور صفات میں یا اس کی الوحیت میں اس کو شرک کہا جاتا ہے یا یہ کہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر کرنا ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں ان میں اللہ رب العامین کے برابر کسی کو سمجھنا جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں اس چیز کو شرک کہا جاتا ہے اب دیکھیں اللہ رب العامن کی ربویت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنائے کہ وہ بھی رب ہونے میں روزی دینے میں دنیا کو پیدا کرنے میں ضرورتوں کو پوری کرنے میں وہ بھی اللہ رب العامن کے شریک ہیں تو یہ روحیت کے اندر شرک ہوتا ہے بڑا شرک ہے ایسی الوحیت کی بات لے لیں کہ اللہ تعالی ہی ہمارا خالق اور مالک ہے وہ ہمارا معبود حقیقی ہے تمام عبادات خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اب ان عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو اگر ہم غیر اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ رب العامن کے ساتھ شرک ہو جائے گا نماز روزہ حج زکات قربانی طواف رکو سجدہ نظر یہ ساری عبادات ہیں اب ان کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کریں گے یا اللہ کو کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیں گے کہ اللہ ابرامن کے ساتھ شرک ہو جائے گا تو اللہ رب کے کی عبودیت میں الوہیت میں کسی کو شریک کرنا اور جو عبادات ہیں اللہ رب الامین کے لیے ان میں کسی کو شریک کر لینا یہ اللہ برامن کے ساتھ شرک کہلاتا ہے ایسے اللہ ابراہین کے اسما اور صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اب ان کو ہم کسی اور کے ساتھ بھی جوڑ کر کے رکھیں کہ ان میں یہ بھی شریک ہیں جیسے اللہ کی ایک صفت ہے عالم الغیب اب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی عالم الغیب سمجھیں تو ہم نے گویا کہ اللہ ابرامین کی صفت کے ساتھ ہم نے کسی دوسرے کو اللہ کا شریک بنا دیا اور یہ اللہ ابامین کے ساتھ بڑا شرک ہوگا تو اسے شرک کہا جاتا ہے شرک صرف مندر میں جانے کا نام نہیں ہے غیر اللہ کو صرف پکارنے کا نام نہیں ہے بلکہ جو عبادات ہیں ان عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک کہلاتا ہے قربانی اللہ کے نام پر ہوتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کرنا اللہ کے ساتھ شرک ہے قربانی انسان جانور ایسی جگہ ذبح کرتا ہے جہاں شرک نہیں ہوتا کفر نہیں ہوتا وہاں پر انسان جا کر کے اگر جانور ذبح کرتا اگر اللہ کے نام پر کرے یہ بھی اللہ ربراہمن کے ساتھ شرک ہے طواف انسان خانے کعبہ کا کرتا ہے اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور کا طواف کرے اللہ ابرامن کے ساتھ شرک مانا جائے گا سجدہ انسان اللہ کیا کرتا ہے اب اللہ کے علاوہ انسان کسی انسان کا سجدہ کرے کسی قبر پر جا کر کے سجدہ کرے کسی انسان کے لیے رکوع کرے اور جا کر کے قبر پر رکوع اور سجدے کرے اللہ ابراہمین کے ساتھ شرک ہوگا یہ سب شرک ہے میرے بھائی انسان جا کر کے قبر پر نماز پڑھے قبر پر نماز پڑھ جا کر کے انسان وہاں رکو اور سجدے کر جا کر کے ان کے سامنے تو یہ سب ساری چیزیں شر کہلاتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سما میں اللّہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی پکارے دعا کر یہ سب اللہ ابامن کے ساتھ شرک کہلاتا ہے تو یہ شرک اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی ربویت میں یا اس کی الوحیت میں یا اس کے عصما وباعت میں انسان اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک بنا لے یا جو چیزیں صرف اللہ کے اختیار میں ہیں جو اللہ کی صرف خصوصیات ہیں اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا اس میں اللہ ابراہنی خصوصیات ہیں ان میں اللہ ابرامن غیر اللہ کو غیر اللہ کوئی بھی ہو چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے نبی ہوں رسول ہوں جمادات ہوں جن ہوں کوئی بھی ہوں اولیاء ہوں پیر فقیر ہوں انسان ہوں جو بھی ہوں غیر اللہ کے اندر سب آتے ہیں اگر ان کو وہی درجہ دے جو اللہ کا درجہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں ان میں بھی ان کو شریک کرتا ہے تو اللہ ابرامین کے ساتھ شرک کہلاتا ہے اور اللہ ابامین کبھی سے معاف نہیں کرے گا یہ شرک اکبر ہوتا ہے بھی نے شرک اکبر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ماں تو مند اللہ ندن دن نار کہ جو اللہ کے علاوہ کے اور کو پکارتے ہوئے مر جائے وہ جہنم کے لیے داخل ہوگا اس طریقے سے ایک حدیث الحمان نبی نے فرمایا کہ شرک کے بارے میں کہ انتظال اللہ ندن خلقت ہمار نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ ابامین کے ساتھ شرک کرنا ہے اور پھر آپ نے شرک کی کے معنی کی وضاحت کی اور فرمایا کہ انتجا علّہ خلقت کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے برابر سمجھو کسی کو اللہ کا پارٹنر سمجھو اللہ کے برابر کرو کسی کو ان چیزوں میں جن میں اللہ رب نے کسی کو اختیار نہیں دیا جو صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں ان میں تم کسی اور سے مانگو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ان سے بھی مانگو کہ اللہ رب کے ساتھ یہ شرک ہو جاتا ہے اور شرک کرنے والا یہ شرک سب سے بڑا جرم ہوتا ہے تو یہ ہے میرے بھائی شرک اور شرک کبھی ظاہر ہوتا ہے جیسے بتوں کی پوجا کرنا اور قبر کی پوجا کرنا مردوں کی پوجا کرنا جا کر کے وہاں سجدے کرنا رکو کرنا یہ ظاہر چیز ہوتی ہے کبھی کبھی وہ چیز مخفی ہو جاتی ہے جیسے اللہ کے علاوہ کسی پر توقل کرنا اتنا توقل جتنا اللہ پر توقل کرنے کا حق ہے اسی قدر انسان توقل کرتا ہے غیر اللہ پر بلکہ اللہ زیادہ اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ ربامن کے ساتھ شرک ہے یا جیسے منافقین کا کفر تھا اللہ کے صرف صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج بھی جو بھی منافق ہوں منافق ہوا جو دل سے ایمان نہ لائے دل میں کفر کو چھپائے اور ظاہر میں کہے میں مسلمان ہوں اس کو منافق کہا جاتا ہے یہ عقیدے کا نفاق ہے تو یہ جو نفاق ہے یہ کفر کا نفاق ہے بڑا نفاق ہے اور یہ مخفی چیز ہوتی ہے کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے کبھی کبھی یہ چیزیں عقیدے کے اندر ہوتی ہیں کے اندر ہوتی ہیں جیسے انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اور بھی کوئی ہے جو مارتا ہے جلاتا ہے اور ان کے پاس یہ پاور انہیں چیز کا اختیار ہے یا کائنات میں اللہ کے ساتھ اور بھی لوگوں کا تصرف چلتا ہے اور بھی لوگوں کا حکم چلتا ہے کائنات کے اندر اور وہ لوگوں کی بگڑیاں بناتے ہوئے بھی لوگوں کی ضرورتوں کو بھی پوری کرتے ہیں تو یہ کیا یہ بھی یہ کیا ہے شرک اکبر ہے یہ یا اس طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی کی مطلق طور پر کرنا یعنی وہ جو جس کو حلال کر دے انسان اس کو حلال سمجھ لے جس کو حرام کر دے انسان اس کو حرام سمجھ لے اور یہ کہے کہ یہ جو کہیں گے وہی ہم مانیں گے یعنی گویا کہ حلال و حرام کا حق ہم نے ان کو دے دیا جبکہ کی کیا حلال ہے کیا حرام یہ اختیار اللہ ابراہین نے کسی کو نہیں دیا اللہ نے جس کو چاہ حلال کیا جس کو چاہ حرام کیا اگر ہم یہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کسی عالم کے بارے میں کسی کے بارے میں بھی تو یہ اللہ ابراہین کے ساتھ گویا کہ ہم شرک کا کرتے ہیں ادبی حاتم رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہو کر کے آئے تو اللہ ارب اللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت کی تلاوت کر رہے تھے اتخذ احبار ہوں رحمان ہوں اربابہ مدون اللہ کہ انہوں نے اپنے مولیوں کو اپنے عابدوں کو اللہ کے علاوہ جو ہے رب بنا لیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو رب نہیں بنائے تھے ہم نے ان کی عبادت نہیں کی تھی ہم نے ان کی پوجا پاٹ نہیں کیا تھا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسا نہیں تھا کہ جب تمہارے مولوی کسی چیز کو حلال کہتے تو تم اس کو حلال مان لیتے حالانکہ تمہاری کتاب کے اندر وہ چیز حرام ہوتی تھی اور جس چیز کو شریعت نے حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے اور اسے حلال کر دیتے تھے تو کیا تم اس کو حلال نہیں مانتے تھے کہا کہ مانتے تھے کہ یہ تو ان کی بات کرنا ہے یہی تو ان کو رب بنانا ہے کیونکہ یہ اختیار اللہ ابلامی نے کسی کو نہیں دیا ہے کہ ہم چاہیں جس کو حرام کریں چاہیں جس کو حلال کر دیں یہ کسی کا اختیار اللہ ابلام نے نہیں دیا جی ہاں تو یہ بھی کیا ہے شرک ہے محبت کے اندر شرک ہوتا ہے یہ بھی مخفی چیز ہوتی ہے نظر نہیں آنے والی چیز ہے جس قدر انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے اپنے سے بھی زیادہ اعلی سے زیادہ اگر انسان دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر ترجیح دیتا ہے تو اس طریقے سے وہ اللہ رب کے ساتھ شرک کا احتکاب کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں شرک کہلاتی ہیں کبھی کہ اقوال کے ذریعے ہوتا ہے جن چیزوں میں اللہ رب نے کسی کو اختیار نہیں دیا وہ چیزیں انسان ان میں کسی اور سے مدد مانگے جبکہ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے انسان اولاد مانگے بارش مانگے ان سے ان سے زندگی مانگے جبکہ اللہ اللہ بلامن اس کا اختیار کسی کو نہیں دیا تو جن چیزوں میں اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے ان چیزوں میں اگر انسان کسی سے مانگتا ہے تو اللہ بلامین کے ساتھ یہ شرک ہوتا ہے ایسے دین کا استحدہ کرنا دین کا مذاق اڑانا یہ کیا ہے یہ ساری چیزیں شرک کہلاتی ہیں کفر کہلاتی ہیں غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ نظر آنے والی چیزیں عمل میں شرک ہوتا ہے فعال میں شرک ہوتا ہے غیر اللہ کے لیے نماز پڑھنا سجدے کرنا جیسا کہ میں نے کچھ بتایا تو یہ ساری چیزیں شرک ہیں میرے بھائی شرک صرف بتوں کی پوجا کرنے کا نام نہیں ہے شرک صرف غیر اللہ سے مانگنے کا نام نہیں ہے شرک یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بھی مانگے اور غیر اللہ سے بھی مانگے یہ بھی اللہ العالمین کے ساتھ شرک ہے اللہ کے بعد بھی کرتا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی مانگتا ہے یہ اللہ اربامن کے ساتھ یہ شرک کہلاتا ہے کیونکہ اللہ ہی دینے والا ہے اللہ ہی الوحاب ہے اور اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے وہی نفع نقصان کا مالک ہے لہذا اگر کوئی بندہ اس طریقے سے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے میرے بھائیو شرک کرنا اللہ کیا فرمایا ان شرک اللہ ظلم العظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے کیسے بہت بڑا ظلم ہے ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کی اصلی جگہ پر نہ رکھنا اس کو ظلم کہا جاتا ہے وضع و شیف غیر محل ہی اس کی جو جگہ ہے وہاں پر اس چیز کو نہ رکھ کر کے اسے شرک کہا جاتا ہے اسے ظلم کہا جاتا ہے یعنی انسان نے اس کے ساتھ ظلم کیا اب دیکھیے عبادت کا مستحق اللہ تعالی ہے اب ہم نے اللہ تعالی کی عبادت کرنے کے بجائے اس عبادت کو ایسی جگہ رکھ دیا جو اس کا مستحق نہیں ہے تو اللہ تعالی کے ساتھ ہم نے ظلم کیا یہ سب سے بڑا ظلم ہو جائے گا اللہ ہی سے مانگنا ہے اللہ سے مانگنے کے جا ہم نے کسی اور سے مانگا تو اللہ البراہمن کے ساتھ شرک بہت بڑا ظلم ہو جائے گا اللہ ہی اولاد دینے والا ہے اللہ ہی عالم الغیب ہے اللہ ہی کے لیے انسان اللہ کے نام پر جانور دبا کرتا ہے اب کسی اور کے نام پر انسان جانور دبا کرے گا تو اللہ البرامین کے ساتھ شرک ہو جائے گا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا تو یہ سب سے بڑا ظلم یہی ہے ان نشر کا اللہ العظیم اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب سور انعام اللہ البرامن نے عشایت کو اتارا کہ اللہ عنسوس ایمان جو ایمان لائے اپنے ایمان کو ظلم سے پاک رکھا ظلم سے مخلوط نہیں کیا اسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں تو صحابہ کرام پر یاد بڑی شاپ گزری گناہ گزری اور کہیں لگے کہ کون ہم میں سے جو ہم اپنے آپ پر ظلم نہ کرتا ہو انہوں نے عام ظلم سمجھا تمہارے بھی نے فرمایا کہ نہیں یہاں پر یہ عام ظلم نہیں مراد ہے کیا تم نے نہیں سنا کہ لقمان نے جو اپنے بیٹے کو حیثیت کیا تھا لات شریک بلا ان شرک اللہ عدین کہ شرک بڑا ظلم ہے تو یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے یعنی اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھا اس سے معلوم ہوتا کہ ایک انسان کے دل کے اندر ایمان بھی ہو سکتا ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایسا ایمان بھی ہے اور شرک ہے دونوں ساتھ میں ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے ایسا اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھا جو اپنے ایمان کو شرک سے پاک نہیں رکھیں گے ایسے لوگوں کے لیے امن نہیں ہوگا اور یہ امن دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اور آخرت کے اندر امن یہ ہے کہ انسان عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے اللہ کے عذاب سے جہنم سے بچا لے قبر کے عذاب سے بچا لے یہ سب سے بڑا امن ہے انسان کے لیے آخرت کے اندر سب سے بڑی اس کی حفاظت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے حقیقی معنوں میں وہی انسان ہدایت پر ہے وہی سچے راستے پر ہے وہی سچا مومن ہے وہی مخلص ہے جو انسان اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھتا ہے جو انسان توحید پر رہتا ہے شرک سے دوری اختیار کرتا ہے کیونکہ شرک کرنے سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے شرک کرنا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے یہ اور اسے معلوم ہوا کہ قرآن کی تفسیر حدیث بھی کرتی ہے قرآن کے معنی کو بیان کرتی ہے قرآن کے اندر جو جس کا معنی عام ہے اس معنی کو خاص کر دیتی ہے جیسے یہیں پر آپ دیکھیے ظلم کا معنی عام ہے ظلم شرک کرنا بھی ہے کسی کا معنی بھی ظلم ہے اپنے اوپر بھی ظلم کرنا ظلم ہوتا ہے لیکن یہاں پر عام ظلم نہیں مراد ہے یہاں پر شرک مراد ہے کیسے معلوم ہوا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں معلوم ہوں لہٰذا قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے بغیر حدیث کے انسان قرآن کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ دین کے اوپر عمل کر سکتا ہے ایک مثال ہے یہ کہ قرآن کریم کے اندر جو الفاظ عام ہیں اس عام معنی میں سے ایک خاص معنی کیا مراد لیا گیا ہے یہاں پر حدیث اس معنی کو بیان کر دیتی ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں بہت ساری مثالیں ہیں اللہ مطالعہ یوسیقم اللہ کی اولاد اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کس چیز کی حصیت کرتا ہے ان کے حقوق ادا کرنے کی اس طریقے سے ان کے مال کے اندر جو یعنی جو اللہ نے وراثت کے اندر جو حق رکھا ہے اس حق کی اللہ نے وصیت کی ہے اس کے بعد اللہ ابلامین نے حقوق بیان کیے ان کے کس کو کتنا مال ملے گا کس کو کتنا مال ملے گا یہاں اللہ اب الامین نہیں فرمایا اولاد کہا مطلق. یہ نہیں فرمایا کہ جو مسلمان اولاد انہیں کو حدیث بیان کرتی ہے کہ اگر جو مسلمان ہے وہ کافر کا وارث نہیں ہوتا ہے اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا ہے یعنی اللہ نہ کرے اگر کوئی مسلمان ہے اور اس کا بیٹا مان لیجیے اسلام سے نکل گیا تو اپنے باپ کا وارث نہیں ہوگا وہ کیوں اس لیے کہ بیم سے نکل گیا ہو. حالانکہ اس کا لڑکا ہے اس کا لڑکا ہے اس کی نسبت اپنے باپ کی طرف کی جائے گی اس کی اولاد ہے وہ لیکن اس کے باوجود بھی وارش نہیں ہوگا کیسے معلوم ہوا ہمیں حدیث سے معلوم ہوا لہٰذا اولاد سے مراد جو اس کی اپنی اولاد ہیں یعنی جو دین پر قائم ہے دین مسلمان باقی اگر اسلام چھوڑ دیں باللہ اللہ علیہ سب کو سے محفوظ رکھے تو وہ اس کے اپنے باپ کے مال میں سے وارث نہیں ہوں گے تو یہ حدیث کیا کرتی ہے قرآن کی تفسیر کرتی ہے عام معنی کو خاص کرتی ہے تو یہ حدیث کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ حدیث کتنی اہم ہے کیونکہ قرآن و حدیث یہی دو چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے اتاری تو میرے بھائی شرک بہت بڑا ظلم ہے جیسے یہاں معلوم ہوا اور شرک کیوں بڑا ظلم ہے کیوں بڑا گناہ ہے اس لیے کہ نمبر دو مشرق پر اللہ رب الام جنت کو حرام کر دیا ابن ہو میوشر بلّہ فقط حرّہ علیہ جنّّا عما وا رمال ابالمینہ مین انصار جو اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا ہے اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا مشرقین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تو مشرقین کے لیے جنت حرام ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے نمبر تین بغیر توبہ کے شرک نہیں معاف ہوگا بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا ان نا اللہ غفر و عیشر کا بھی وہی یغفر و مادون نظالم عیشہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے اور جو بڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے شرک کے علاوہ جھوٹ ہے چوری ہے رشوت خوری ہے سود خوری ہے اور بھی جو بڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر سکتا ہے اگر بغیر توبہ کے مر گئے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتے لیکن شرک کرنے والا اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ اربامن اس کی مغفرت نہیں کرے گا ہمیشہ میر جہانم کے اندر رہے گا نمبر چار شرک سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں یعنی شرک بڑا گناہ کیوں ہے بڑا ظلم کیوں ہے یہ باتیں ہم آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں شرک سے تمام امال انسان کے برباد ہو جاتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ شرک کر لیتے تو اللہ تعالی ان کے سارے امال کو تباہ و برباد کر دیتا اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا اور نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے یہ فرمایا اس طریقے سے اللہ ابام صر زمر میں اپ نبی کے بارے میں فرما ہے وہ القدوح آپ کی طرف وہی کی گئی وہ لدین امن قبلک اور جو آپ سے پہلے گزر گئے ہیں ان کی طرف وہی کی گئی لئی اشرکتا کہ اگر تم نے شرک تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے وہ لا کنن الخاصرین اور تم خسارا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے تو شرک کرنے سے سارے اعمال برباد انسان اگر جھر بولتا ہے تو اس کے سارے اعمال برباد نہیں ہوتے یا اور کوئی دیگر بڑا گناہ کرتا سارے اعمال برباد نہیں ہوتے لیکن شرک کرنے سے انسان کے سارے اعمال کو اللہ اربامن تباہ و برباد کر دیتا جیسے انسان کے جسم کے اندر کینسر ہو جائے تو اس کینسر سے پورا جسم تباہ ہو جاتا پورا جسم برباد ہو جاتا کسی لائق جسم نہیں رہ جاتا اور پھر انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے اور انسان کی موت ہو جاتی ہے اسی طریقے سے یہ کینسر ہے بہت بڑا کینسر ہے یہ جو شرک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے تو اس طریقے سے یہ شرک کیا ہے بہت بڑا گناہ ہے اور شرک سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے اللہ کے سرو کے نیش علام بھی اکبر قبائل کیا میں تمہیں بڑے گناہ سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں الطب بلا یا رسول اللہ تو لوگوں نے کہا کلا بلا یا رسول اللہ ضرور اللہ کے رسول بتائیے صلی تو آپ نے کہا علی شراک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا وہ الوالدین اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا آگے ذکر آئے گا جب والدین کا ذکر آئے گا ان کی نصیح وسیعت کے تعلق سے تو وہاں پر کچھ انشاءاللہ والدین کے تعلق سے بات بیان کریں گے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑا گناہ شر کرنا نمبر چھ شرک فطرت سے انحراف ہے اللہ نے سب کو توحید پر پیدا کیا ہر انسان مسلمان بن کر کے پیدا ہوتا اسلام پر پیدا ہوتا توحید پر پیدا ہوتا ہے اور یہ شرک کر کے اپنے آپ کو توحید فطرت سے بغاوت کرتا ہے فطرت سے انحراف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا انشاد ہے کہ فاقی موجال دین آپ یکسو ہو کر کے دین پر یکسوئی کے ساتھ قائم رہیے فطرت اللہ فطرت الطی فطح اللہ تعالیٰ کی فطرت اس اسلّہ نے لوگوں کو پیدا کیا اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم عصول کدیز سے کہ ہر بچے کی ولادت توحید تو پر ہوتی ہے فطرت یعنی دین توحید تو پر ہوتی ہے اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں نسرانی بنا دیتے ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں یہ نہیں بتایا ہمارے نبی نے کہ اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے جی یہودی یہودی بن جاتا ہے نسرانی بن جاتا ہے مجوسی تو مجوسی بن جاتا جو ماں باپ کا دین ہے اس دین کو اختیار کر لیتا تو سے معلوم ہوا کہ یہ شرک کیا ہے یہ تو یہ فطرت سے انحراف ہے جس فطرت پر انسان کو اللہ رب العمے نے پیدا کیا ہے اور یہ شرک نور علیہ کی قوم کے اندر پیدا ہوا پہلے دنیا کے اندر شرک نہیں تھا نور السلام کی قوم کے اندر شرک ہے دنیا کے اندر شرک بعد میں آیا دنیا کے اصل توحید ہے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام وہ دنیا کے اندر آئے توحید کے ساتھ آئے آدم علیہ السلام اور نور السلام کے درمیان تقریباً سات صدیوں کا فاصلہ ہے ساتھ نسلوں کا فاصلہ ہے ان کے درمیان شرک نہیں تھا شرک نور اسلام کی قوم سے پیدا ہوا اور انہوں نے نیک لوگوں کی شان میں غلو کیا ان کے مقام اونچا کر دیا ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگے اس طریقے سے کائنات کے اندر انسانیت کے اندر شرک پیدا ہوا لہذا میرے بھائی شرک بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اس لیے سب سے عظیم دولت جو ایک باپ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر کے جاتا ہے وہ دین کی دولت ہے توحید کی دولت ہے شرک نہ کرنے کی دولت ہے کہ انسان شرک سے اپنے اولاد کو بچا کر کے جائے ہمیشہ ان کو وصیت و نصیحت کرتا رہے کہ بیٹا شرک نہ کرنا بیٹا قف نہ کرنا توحید پر قائم رہنا اللہ کے حق کو ادا کرنا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہمارے میں نے فرمایا تھا کہ تمہیں ولیم قطل اور حرف اللہ تشریف اللہ چاہے تمہیں جلا دیا جائے چاہے تمہیں قدر کر دیا جائے کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا معمولی شرک بھی انسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا اگر وہ توبہ نہیں کرے گا بہت بڑا شرک کرنے کی ضرورت نہیں معمولی سی چیز کی معمولی شرک بھی اگر انسان نے کیا اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے جب تک انسان توبہ نہیں کر لے گا تو سب سے پہلی وصیت جو یہاں پر لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی بڑی عظیم وصیت ہے کہ آج اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں کیا اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کیا اپنے بچوں کو ہم دینی تربیت دیتے ہیں سکھاتے ہیں ان کو کہ بے راج شرک نہ کرنا آج تو ہم والدین اپنے بچوں کے شرک میں کا ذریعہ بنتے ہیں ان کے ہاتھ میں تعویذ باندھتے ہیں ان کے ہاتھ میں گندے باندھتے ہیں ان کی کمر میں کردھن باندھتے ہیں باندھتے ہیں اور ان سے شرک کراتے ہیں افر کراتے نہ اس یعنی ماں باپ جن کو اپنے اولاد کے لیے شرک سے بچنے کا ذریعہ ہونا چاہیے وہی اور والدین اپنے بچوں سے شرک کراتے ہیں اور شرک کے اندر گرفتار کرتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں یہ بچے توحید پر پیدا ہوتے ہیں اسلام پر پیدا ہوتے ہیں اسلام کی بنیاد اصل پہچان توحید ہے لہذا اس توحید کو ختم نہ کیجیے اس توحید کو باب بھی رکھیے یہ کامیابی کی ضمانت ہے اس توحید کے ذریعے سے انسان کو کامیابی ملے گی شرک کرنے والے پر اللہ رب اللہ نے جنت کو حرام کر دیا شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اس لیے اس گناہ کو بڑا گناہ سمجھیے پوری کائنات میں اس سے بڑا گناہ نہیں ہے تمام نبیوں کے ہاں سب کے ہاں ہر قوم اور ہر ملت کے اندر جو نبی بھیجے گی سب کے ہاں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں تھا آج ہم اس کو بڑا گناہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تو میرے بھائیو گناہ کی خطورت کو اس کی تباہ کاری کو اس شرک کے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لقمان یہ سب سے بڑی حکمت کی بات تھی جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کے تعلق سے فرمائی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا کبھی بھی شرک نہ کرنا دیگر گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا کاش ہم ان کی اس وصیت پر عمل کرتے اور اپنے بچوں کو شرک سے دور رہنے کی تلقین کرتے یہی سب سے بڑی دولت ہے جو ایک باپ یا اور ماں باپ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر کے جاتے ہیں دین سے بڑی دولت کوئی دولت نہیں ہو سکتی کوئی دولت نہیں ہو سکتی سب سے بڑی دولت دین کی دولت اس سے انسان کو دنیا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا اللہ رب علامین ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اللہ ربلامین ہمیں اپنے بچوں کو شرک سے بچانے کی اللہ رب علامین ہمیں توفیق دے شرق سے ہم کرتے تھے ہمارے بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وہ جرم بنی وہ بنی اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی ہماری اولاد کو بچا کہ ہم بتوں کی پرسش کریں غیر اللہ کی بات کریں تیرے ساتھ شرک کریں ہم بھی آئے کرام سب سے افضل ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کس طریقے شلک سے جڑا کرتے تھے کیوں اس لیے کہ شرک کینسر ہے شرک سارے کو برباد کر دینے والی چیز ہے اس لیے شرک سے بہت ضروری ہمارے لیے کبھی انسان اس گمان میں نہ رہے کہ میں شرک نہیں کر سکتا میں تو ماحد ہوں نہیں اللہ سے دعا کریے یا مقلب القلوب سبت قلب اللہ دینی ارے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ انسان کو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے توحید پر قائم رکھ یہ ہمیشہ انسان کو دعا کرنی چاہیے ہماری کیا نام انسان کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اللہ جدھر چاہتا ہے ادھر پھیر دیتا کتنے معاہدین تھے شرک کرنے والے بن گئے کتنے مشرقین تھے اللہ ان کو توفیق دی توبہ کیا اور توحید کے اے, توحید کے سائے میں آگے وہ توحید اپنا لیا انہوں نے تو یہ میرے بھائی شرک شرف بہت خطرناک بہت ہی خطرناک گناہ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت جیسے انسان آج کینسر سے ڈرتا ہے کرونا وائرس سے ڈر رہا ہے آج انسان کرونا وائرس سے کتنا ڈرتا ہے اگر کسی سے کہا جائے کرونا وائرس پر آدمی کے پاس ہے اور ان کا چل چلا ہو جائیے ان کے ساتھ دو دن رہ کر کے آئیے تم کو ایک لاکھ دو لاکھ دس کروڑ بھی دیں گے کوئی انسان جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا اتنا ڈر اتنا خوف ہے اس سے کہیں زیادہ ہم کو شرک سے جننے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی ضرورت ہے کیونکہ شرک وہ تو کرونا وائرس انسان کی دنیا برباد ہوگی اگر اس کا ایمان محفوظ ہے توحید محفوظ ہے انشاءاللہ جنت کا مستحق ہوگا لیکن اگر انسان کی دولت چھن گئی یہ متائیں یہ گرا قدر جو متع ہے جو اللہ نے دے رکھی ہے اگر یہ چھن گئی میرے بھائیوں تو انسان کے لیے تباہی یقینی انسان کے لیے جہنم یقینی بن جاتا ہے اس لیے شرک کی خطرناکی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے شرک آخر اتنا خطرناک جرم ہے کیوں اس لیے کہ اللہ رب ابراہن کبھی گبارہ نہیں کرے گا کبھی گوارہ نہیں کرے گا کہ اللہ رب برامن کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنایا جائے کسی کو اس کے ساتھ شریک کیا جائے لوگ کہیں کام کرتے ہیں اگر وہ اپنے کفیل سے تنخواہ اور کام کسی اور کا کرے کفیل اس کو برداشت نہیں کرے گا گن کسی اور کے گائے تعریف کسی اور کی کرے اپنے کفیل کی برائی کرے اپنے کفیل کو برا سمجھے جو اس کا مالک ہے سمجھے دنیاوی لحاظ سے سب کچھ اس کا برداشت کرتا اس کو تنخواہ بھی دیتا ہے ساری چیزیں برداشت کرتا لیکن وہ اپنے مالک کا گن گانے کے بجائے دوسروں کا گن گائے دوسروں کا کام کرے تنخواہ اس سے لے تو کبھی اس کو برداشت نہیں کرے گا ہاں اگر وہ تاخیر کرے گا لیٹ کرے گا, کام کے اندر کچھ وہ کمی ہے برداشت کر سکتا ہے لیکن اس چیز کو اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں توحید کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے آمین رب العالمین آج یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ باقی جو وصیتیں ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی جزاکم اللہ خود السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ